اور اپن ان اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے ہم انہین بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے